تو انہیں اللہ کی میں لڑنا چاہیے جو بنا کی زندگ بیچ کر آخرت لیتے ہیں اور جو اللہ کی میں لڑے پھر مارا جائے االب آئے تو انقرب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے